تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہ ہو وہ تو ناؤ نہ مگر نہؤ مگر تمہیں ڈر سننی والے ایک سخت عذاب کے آگے